سعیدن و نبی محمد میرے محترم بزرگوں دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری نجات کو ہماری کامیابی کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا اور ہماری ناکامی کو مصیبتوں کو فساد کو ہماری نافرمانیوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اور حضرت ہوا کو جب یہ محسوس ہوا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے جو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف ہم نے کر دیا فوراً ان کی زبانوں سے جو دعا نکلی وہ یہی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وہ علم تقفرلنا و ترہمنہ لََ نہمن اے ہمارے رب ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا آپ نے رحم نہیں کیا تو ہمیں گھاٹے سے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا لَنکون نمن القاصرین ہم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں ناکام ہونے والوں میں مصیبتوں میں گھرنے والوں میں ہو جائیں گے <coughs> حضرت عدم علیہ السلاۃُسلام البشر ہیں تمام انسانوں کے باپ ہیں پہلے انسان ہیں دنیا کے نبی برحق ہیں پہلے نبی بھی ہیں انہوں نے اس دعا کے ذریعے سے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم پیدا اصل اپنے رب کی عبادت کے لیے اور اس کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہوئے ہو اس سے ہٹ کر کبھی بھی تم سے کوئی کام ہو جائے تو فوراً یہ پڑھنا ربن غلم نانفسنہ و علم تغفرلنا وطرحمنہ لََََََََََََََََََََكن من القاصرين جس طرح ایمان والوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ جب تمہیں کامیابی ملے تمہارا جب کوئی کام ہو جائے اور کسی مہم میں تم لگے ہوئے ہو اور اس میں کامیاب ہو جاؤ تو تم پڑھو الحمد للہ اللدی بن امت ہی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے فضل سے نیک کام دنیا میں وجود میں آتے ہیں الحمد للہ اللدی لہذا و ماں کن عنہ تدیا للا اللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی اور اگر اللہ نے ہمیں سیدھی راہ نہ دکھائی ہوتی ہمارے کاموں کو آسان نہ کیا ہوتا ہم راستہ پانے والے نہیں تھے ہمارے اندر ایسی طاقت ہمت سکت ہمارے عقل اس قابل نہیں تھی کہ ہم ہدایت کو پا لیتے یہی ایمان والوں کو تعلیم دی گئی کہ تمہارے پاس اللہ کی جو بھی نعمت ہے اسے یہ سمجھو یقین رکھو بار بار اپنے ذہنوں میں لاؤ اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے یہ خاندانی طور پر نہیں مل گئی ہے یہ وراثت میں نہیں آ گئی ہے اتفاقی طور پر نہیں آ گئی ہے کہ ملنی تھی اس کو لیکن پوسٹ مین غلطی سے یہاں دے گیا ہے اور اس سے غلطی ہو گئی وہ کسی اور کی تھی آپ کے پاس آ جو نعمت بھی جس کو ملی ہوئی ہے وہ اللہ کے فیصلے اور اس کے انتخاب کی بنا پر اس نے کچھ کچھ دیکھ کر کچھ آزمانے کے لیے اس شخص کو وہ نعمت دی ہے سورہ نہل میں فرمایا گیا وما بیکم من نعمتن فرمین اللہ کہ تم کو جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے چھوٹی سے لے کر بڑی تک اور کوئی نعمت بھی چھوٹی نہیں ہوتی حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی لیکن ہماری نظروں میں جو چھوٹی معلوم ہوتی ہو مثلا یہ آنکھیں ملی ہوئی ہیں سب کو ملی ہوئی ہیں اس لیے کوئی خاص بات نہیں ہے اگر لینس کی نعمت مل جائے تو شاید یہ الگ سے ایک ایک چیز ملی جو ہمیں حاصل ہوئی آنکھیں تو سب کو ملی ہوئی ہیں اچھا چشمہ ہم نے خرید لیا تو یہ نعمت ہوئی آنکھیں تو سب کو ملی ہوئی اب آپ بتائیے کہ وہ چشمہ یا لینس بڑی نعمت ہے یا اللہ کی دی ہوئی آنکھیں سب سے بڑی نعمت ہمارے سوچنے کا انداز ایسا ہے کہ جو ڈبلیکیٹ چیزیں ہیں آرٹیفیشیل چیزیں ہیں ان کو ہم نعمت سمجھتے ہیں ڈھلتے ہوئے سائے کو اور جو سایہ ہمیشہ ملا ہوا ہے آسمان کا اس آسمان کو ہم سوچتے ہیں یہ تو برسوں سے ہے اور ہمیشہ سے یہ سایہ دے رہا ہے دنیا کو دھوپ اور بارش کا نظام اس سے جڑا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھی چھت مل جائے رہنے کو یہ ہے اللہ کی نعمت اور اس میں جو کچھ بھی انسان اپنے طور پہ ترقی کر لے وہ نعمت قرآن کریم نے اس کو صاف کر دیا کہ تم حقیقت میں ہر وقت اپنے ذہنوں میں اس بات کو تازہ رکھو کہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ملی اب یہ نعمت بڑھتی کس طرح ہے اور گھٹتی کس طرح ہے اس کا ہم اندازہ کیسے کرتے ہیں اپنی محنت کی بنیاد پر اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنے منصوبوں اور پلاننگ کے بنا پر کہ یہ نعمت گھٹ گئی اس کا مطلب ہے کہ محنت کم ہوئی تھی اور بڑھ گئی تو ہمارا کمال ہے تم اس بنیاد پر سوچتے ہو یا یہ سوچتے ہو کہ نعمت بڑھی یا باقی رہ گئی تو اللہ کی طرف سے گھٹی تو اللہ کی طرف سے اور گھٹی تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے بڑھی تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت پر شکر کا انعام ہے فوری ایوارڈ ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ان شکر تم لزید اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں ضرور اور بڑھ کر دوں گا میرا وعدہ ہے اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ نہیں فرمایا کہ گھٹا دوں گا اس لیے کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتا اور بڑھ جائے گھٹا دوں گا نہیں فرمایا فرمایا بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے اور بعض سزائیں اور اللہ کے عذاب وہ ہوتے ہیں جو مخصوص طور پر حکومتیں ان کو نافذ کرتی ہیں مثلا ایک اسلامی حکومت ہے وہاں کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس پر حد جاری ہوتی ہے سزا جاری ہوتی ہے ذنا ہے شراب ہے چوری ہے وغیرہ فرمائیں گے کہ ایک حد جب جاری ہوتی ہے حد یعمل به خیر غیر اہل من ان ایم تر صباحا زمین میں ایک حد اور ایک سزا جاری ہو جاتی ہے تو زمین والوں کے لیے اس سے بہتر ہے کہ چالیس دن تک ان پر بارش کی جائے ان پر پانی برسایا جائے اس لیے کہ ایک حد جاری ہوتی ہے تو سینکڑوں لوگ گناہ سے بچتے ہیں اور وہ شخص دھل کر صاف شفاف ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے لیکن جہاں حد کا نظام نہیں ہے کہ ان بڑے بڑے گناہوں پر بھی حد نہیں ان سے چھوٹوں پر جو تھوڑی بہت تعزیر کے تحت جو سزائیں دی جاتی ہیں کوئی دنیا میں کسی قسم کی کسی پر کوئی سزا نہیں آزادی ہے جیسا چاہیں کریں معصوموں کو پکڑا جائے گا اور جن لوگوں کے پاس پاور ہوگا وہ دنیا میں جو چاہیں کریں آزادی ہے اور اس پر کوئی پکڑ نہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک آنکھ ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے کوئی, کوئی ہے جو ہر وقت سن رہا ہے اور وہ اس کے مطابق اپنے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے سنت اللہ, اللہ خلت میں قبل ولنت جدید سنت اللہ تبدیل اللہ کی ایک ہی سنت ہوتی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے پچھلے لوگوں میں بھی وہی سنت وہی طریقہ رائج تھا اور اب بھی وہی طریقہ چل رہا اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے ولنت جی دل سنت اللہ تحویلا اور کوئی یہ نہیں پاؤ گے کہ ایک طریقے پر تھی اور اب اللہ کا نظام بدل گیا اللہ نے کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دیا نوز باللہ اللہ کا کیا ایک نظام ہے اپنے نظام کے تحت وہ چل رہا ہے کہ جب بھی شکر کیا جائے گا انسان کی نعمتیں بڑھیں گی اور اچھائی کی جائیں گی اس کا فوری بدلہ ملے گا برائی کی جائے گی فوری نقصان ہوگا آدمی برائی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن اس کے باوجود میں دولت میں ہوں لیکن دولت صرف نعمت نہیں ہوتی ہے. اگر دولت صرف نعمت ہوتی تو دنیا میں آج مسلمان سب سے زیادہ ترقی میں ہوتے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان دولت کے اعتبار سے سب سے زیادہ غریب ہوں اپنی دوسری خصوصیات کے ساتھ مسلمانوں کے پاس دولت بھی اتنی ہے کہ اگر یہ سب مل جاتی اور کار خیر میں صرف ہوتی دولت کا صحیح استعمال ہوتا اور کالے سونے کی حقیقت کو سمجھا جاتا اور اللہ کا اس پر شکر بجایا لاتا تو وہ مسلمانوں کا انجام نہیں ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے امتحان لیا ہے خیر کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز بڑھ جائے گی چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوگا تمہاری صحت پر اس کا اثر ظاہر ہوگا تمہارے رزق پہ اس کا اثر ظاہر ہوگا لوگوں کے محبت اور لوگوں کی نفرت پہ اس کا اثر ظاہر ہوگا ساری جگہ پر دل بدل جائیں گے یا تو سیاہ ہو جائیں گے یا نورانی ہو جائیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسنتی ویا انف الوج جب اچھائی کی جاتی ہے تو چہرے پر اس کی روشنی آتی نور انف القلب اور دل میں اس کا ایک اجالا ہوتا ہے اس کا ایک احساس ہوتا ہے انسان کی کے احساسات بدل جاتے ہیں وہ قوت انفل بدن اور جسم کو بھی قوت نصیب ہوتی ہے ایک طاقت نصیب ہوتی ہے وسعت اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے برکت ہوتی ہے وہ محبت انفی قلوب النس لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ محبت جو باقی رہ جانے والی محبت وہ محبت جو کسی خاص چیز سے جڑی کسی مفاد سے جڑی ہوئی نہ ہو بلکہ وہ محبت ایسی ہو کہ جس کا کوئی جس کی کوئی قیمت نہ ہو وہ محبت ہمیشہ باقی رہنے والی انَََ الزین آمن و وہ عامل الصالحاتی سید علم جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے زمین پر ان کی محبت ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دیتا ہے وہ ان عل سی آتی سواد اور برائیاں کی جاتی ہیں تو چہرے پر بھی سیاہی ہوتی ہے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے وہ ظلمت انفل اور دل میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے وہ وہ نن بدن اور بدن بھی انسان کا کمزور ہو جاتا ہے وہ غیق عنف رزق اور رزق میں بھی تنگی آتی ہے وہ فی قلوب الناس اور لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت بیٹھ جاتی ہے آپ اپنی عزت چاہتے ہیں شہرت چاہتے ہیں اور بار بار اس کا پرچار کرتے ہیں لوگوں کو زبردستی اپنا قائل کرنا چاہتے ہیں لیکن جہاں لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اپنی نفرت کے اظہار کا وہ نفرت ہی ان کے زبان سے نکلتی محبت نہیں نکلتی اس لیے کہ اس کا اثر ہے جو کیا گیا اس کا اثر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر لعنتیں بھیجی ہیں وہ صرف غیر مسلم کافر مشرق نہیں ہیں مسلمان بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لانت بھیجی سود کو لکھنے والے پر لانت بھیجی اس کی گواہی دینے والے پر لانت بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے اور شراب بنانے والے پر اور دس لوگوں پر لانت بھیجی جو شراب کے کام آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ان لوگوں پر جو وشم کا کام کرتے ہیں اپنے جسم پر نشانات بنواتے ہیں ٹیٹوز اور جو لوگ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی خلقت کو بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چہرہ دیا ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے وہ اس پر وہ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں اور جو جنس ان کی بنائی ہے وہ پسند نہیں ہے مرد ہے تو عورت بننا چاہتا ہے اور عورت مرد بننا چاہتی ہے اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے فلاح رن نخلق اللہ فرشتے لانت بھیجتے ہیں اور شیطان ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے اور پھر وہ اس پر عمل کرتے ہیں حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی قرآن مجید میں رشتوں کو کاٹنے والوں پر لانت بھیجی گئی قرآن مجید میں فل فا فا آسعی تم ان تولئی تم ان تفصید و فی الور و توقت تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے زمینوں میں فساد پھیلاؤ گے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لانت بھیجتا ہے ان کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے اور کہیں فرمایا گیا کہ الا لعنت الله على الكاذبين لعنت ان لوگوں پر جو جھوٹ بولنے والے ہیں الا لعنت الله على الظالمین ظلم کرنے والوں پر لعنت کہیں اللہ رب العزت نے علم کو چھپانے والوں پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون لانت بھیجنے والے پر بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں اللہ کی بھی ان پر لانت ہدایت اور روشنی کا تحفہ ان کو دیا گیا اور انہوں نے چھپا چھپا کر رکھا مریم ذالیما کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا عیسیٰ اور داود کی زبان سے ان پر لانت بھیجی گئی نبیوں کی زبان سے کیوں بھیجی گئی چونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے حد سے بڑھ جاتے تھے اور کیا کرتے تھے کانو لا ین ہُو نام من کر جس برائی کو وہ خود کرتے تھے اس لیے کہ کوئی اور کہے گا کہ آپ بھی تو کرتے ہیں اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے لا ین ہُو نام من کرن یا کتنا برا کام کرتے تھے وہ خیر کو غالب کر سکتے تھے وہ حق بات کہہ سکتے تھے صحیح بات بتا سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ سب کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اس لیے کوئی حرج نہیں کہ سب لوگ کیا کریں رشوت لیتے تھے, دیتے تھے رشوت کا ذریعہ بنتے تھے لہٰنتش یا رائش اب بتائیے کہ جب یہ پورے سماج میں ملرون لوگ بسیں گے اور ایسے لوگ کہ ان میں سے کسی نہ کسی گناہ میں کوئی نہ کوئی ملوث ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ پورے پورے مسلم آبادی پر گویا اللہ کی لعنتیں برس رہی پھٹکار برس رہا ہے اور ہم خوش ہیں کہ رکعت ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تھوڑے سے خیر کے کام کر لیتے ہیں جب اللہ کی طرف سے یہ لعنتیں عام ہو جاتی ہیں تو بلائیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں انفرادی زندگی میں بھی آتی ہیں اور پھر یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ جادو ہو گیا ہے نظر لگ گئی ہے اور یہ مصیبتیں انسان سے شرک کرواتی ہیں بدعتیں کرواتی ہیں انسان کو ایسے لوگوں کے پاس لے جاتی ہیں جو جادو کا علاج جادو سے کرتا ہے اور شرک کے منتروں سے کرتا ہے اور ایک مسلمان اپنے عقیدے کو بیچ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی میں کوئی علاج ہو جیسے ہم دوا لیتے ہیں ویسے ہی کوئی دوا ہو وہ اس کا بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب انسان ایک مسلمان اس درجے گر جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل گرفتار کر لیتا ہے گناہوں کے اور مصیبتوں کے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے ہم اور آپ خوبصورت جملوں سے ان پکڑ سے نہیں بچ سکتے اللہ کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ ہم مسلمان خیر میں ہیں خیر میں نہیں ہیں مسلمان ترقی میں ہیں ترقی میں نہیں ہیں مسلمان اگر صرف صرف اور صرف غربت مسئلہ ہوتا اور صرف اور صرف جہالت مسئلہ ہوتا الٹریسی اور پاورٹی جس کو سب سے زیادہ بیکورڈنیس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے تو مسلمان اتنے پچھڑے ہوئے نہیں ہوتے جتنا اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھڑے ہوئے ہیں ہم نے پیمانوں کو بدل دیا ہے میزان کو بدل دیا ہے باتیں کہنے کی اور ہوتی ہیں حقائق اللہ کے پاس اور ہیں اگر جاہل ہوتے اگر غریب ہوتے تو اس قدر نہ پٹتے کہ جس قدر اپنے گناہوں کی وجہ سے کھل کر جن گناہوں سے لوگ اب معافی مانگ رہے ہیں مغرب میں اور پیچھے جا رہے ہیں اور اکتا چکے ہیں کہ اب یہ کرنے کا نہیں ہے اس سینکڑوں برے امراض کے شکار ہو چکے اور اب اس سے پناہ مانگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں آج کے نوجوان ان بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے مسلم سماج میں ان کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تقو فتنة اللہ تصیبن اللہذین ظلموا منکم خاصا ایسے فتنے سے ڈرو کہ صرف ظلم کرنے والوں کو وہ فتنہ نہیں پہنچے گا کہ تم میں سے خاص لوگوں نے ظلم کیا تھا تو ان تک وہ فتنہ پہنچے گا اور تم بج جاؤ گے وعلم أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کی گرفت ہوگی اور تم بج جاؤ گے جن لوگوں نے گناہ کیا وہ گناہ کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور تم اس لیے پکڑے جاؤ گے کہ تم گناہ پر خاموش اور راضی رہے تم نے اسے برا نہیں جانا تم نے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے دل سے برا نہیں جانا اس کو روکنے کی کوئی تدبیر نہیں کی اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا کہ خیر کے ساتھ چلو اللہ کی اطاعت میں چلو فرما برداری کرتے رہو اپنے ہر ہر کام کا جائزہ لیتے رہو بہترین زندگی عطا کریں گے اور جہاں میرے ذکر سے غفلت اختیار کرو گے دیکھنے میں تم ترقی میں ہوگے ہمیشہ پریشان رہو دو آیت قرآن کریم میں سورہ تاہا میں اور سورہ نحل میں وہ ندان ذکری فرن الحمو معیشت ون کا جو میرے ذکر سے میری یاد سے میری طرف توجہ سے ہر کام میں میرا دھیان کرنے سے اور یہ بات ذہن میں رکھنے سے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے روکنے والی ذات اللہ کی ہے ولا ملام لما عطد ولا ولاً فوز من کل جد یہ عقیدہ نہیں رہا تو اللہ نے فرمایا تنگ زندگی دیں گے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ غریب بنا دیں گے یہ نہیں فرمایا کہ جاہل بنا دیں گے فرمایا کہ ہم ایک غریب زندگی دیں گے علم کی اہمیت اپنی جگہ مالداری کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے ایک تنگ زندگی عطا کریں گے سب کچھ ہوگا ڈر ہوگا کہ کل کیا ہوگا سب کچھ ہوگا ڈر ہوگا کہ ہمارے ہمارا فیوچر کہیں ڈارک تو نہیں ہو جائے گا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا سب کچھ ہوگا دل میں روب ہوگا فلاں آ جائے تو کیا ہوگا اور فلاں چلا جائے تو کیا ہوگا یہ ڈر اور خوف اللہ نے فرمایا کہ تنگ زندگی دیں گے فعن شم زن کا ٹینشن دیں گے ہم یہ سارے ترجمے جو اس زمانے میں کیے جا رہے ہیں اسی ایک لفظ ضن کا ترجمہ ہے کہ لوگ خودکشی کرنے لگیں گے اپنی زندگی میں تمام تر خوشیوں کے باوجود ان کی زندگی میں تنگی ہوگی اور دوسری جگہ فرمایا جو انعام اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ منع منظکن اون سا و ممن فلاَین حیاتن طیب کہ مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں اگر نیک عمل کرے میرا سب سے پہلا انعام یہ ہے لنوحین حیاتن طیب ہم خوبصورت زندگی گزروا دیں گے ہم دیں گے زندگی اس کے ہاتھ میں کہاں زندگی اور موت ہے اور اچھی اور بری زندگی ہے ہم اسے اس بھلی زندگی گزروا دیں گے آسانیاں پیدا کر دیں گے جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی کو آسان نہیں بنا سکتا اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا عربی میں سہل کہتے ہیں نرم زمین کو اور حزن کے معنی سخت زمین اللہ تعالی جب سخت زمینوں کو نرم بنا سکتا ہے تو سخت زندگی کو بھی آسان بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلنحیینہ حیاتن طیبہ ولنجزیہم اجرہم بہحسن ما کانوا یعملون اور انہوں نے جو اچھے اچھے کام کیے تھے اس سے خوش ہو کر ہم بہترین جزا دیں گے۔ ان کو اچھا سے اچھا اجر دیں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس طرح خیر کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کو اپنی نگاہوں اسی طرح شر کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورََ اللہ مثلاً مطمئن اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بستی تھی اور بہت, بہت چین سکون سے بہت زیادہ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی یہ تیحا رسکو ہے من کلی مکان اس کا رزق اس کے حق میں اور اس کی قسمت میں لکھی ہوئی روزی ہر طرف سے آتی تھی جدر سے دیکھیے غلے چلے آ رہے ہیں سارے راستے اہل مکہ کے لیے کھلے تھے تجارتی قافلوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتی ہر من کل مکان فکا فورت بھی لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اور بہت سخت تحت پڑا تھا مکے میں وہ ایک مثال ہے فاضا پہلبا سلجو و الخوف بی ماکانو یصن <يَصْنَعُونَ> تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا یہ نہیں کہ صرف ان کو تھوڑے دن بھوک سے دوچار کیا اور خوف سے دوچار کیا پھر ڈر سے روب سے اور دہشت سے وہ نکل گئے بلکہ اسی میں پڑے رہ گئے بھی ماکانو یصنون کیوں کیا اللہ تعالیٰ اس لیے کہ وہ برے کام کرتے تھے کرتوت ان کے ایسے تھے اس لیے ہم نے نہیں معاف کیا ان کو قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے ماں تعلق وحریہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو زمین پر کسی رینگتے ہوئے اور چلتے ہوئے انسان یا کسی مخلوق کو نہ چھوڑے لیکن اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو آگے بڑھا دیتا ہے کہیں کہ عن کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہیں ساتھ جو مصیبت پیش آتی ہے یہ سب تمہارے ہاتھ کا کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ تو زیادہ تر چیزوں سے معافی فرما دیتا ہے اور کہیں فرمایا گیا کہ بحر الفساد بیما کا الناس اے دنس الذي با وزی لال خشکی اور تری میں زمین میں اور سمندروں میں اور فضاؤں میں اور گاؤں میں اور شہر میں اور دنیا کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ہر جگہ فساد پھیل گیا کرپشن پھیل گیا بیما کا سبق الناس کہیں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے کہیں مصیبتیں ظالم حکومتوں کی ہیں کہیں انسان اپنے مستقبل سے مایوس ہے کہیں اپنی بڑی بڑی تجارتیں رکھ کر بھی مایوس ہے اپنے مستقبل سے قرآن نے کہا زہر فی ریول والبر عام ہو چکا بالکل فساد پوری دنیا میں عام ہو چکا کیوں دماغ کا سبق الناس۔ یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے ان کے برے کام کی وجہ سے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہ لیوزیقہم بعض اللذی عاملو ان کے برے, برے کاموں کا تھوڑا سا مزہ چکھا ہے بس بعض اللذی عاملو بعض مزہ واللہ اللہم یرجعون تاکہ اب تو پلٹ کر آ جائیں اب تو اللہ کے راستے کی طرف پلٹیں توبہ کریں پھر سے اللہ سے دوستی کریں وفاداری کا ثبوت دیں اسی پر ڈٹے نہ رہیں جیسے متقین کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے لم یو سر عالام فعال و لدین فالو فاحشم ذکر اللہ ہم جب کسی اچھی مجلس میں ہوتے ہیں وہاں سے اٹھتے وقت تو دعا پڑتے ہیں لیکن بری مجلس سے اٹھتے وقت سوچتے ہیں کہ اس وقت اللہ کا نام لیں توبہ تو گناہ کی بات لیکن ایمان والوں کے بارے میں بتائی جیسے ہی گناہ ہوتا سب سے پہلے اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ نافرمانی ہو گئی فورن اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس پر ڈٹے نہیں رہتے ولم اللہ تعالیٰ بار بار آزماتا ہے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں اب تو لوٹ کر آ جاؤ اب تو دیکھو تمہارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو تم اس کا سبب تلاش کر رہے ہو اور جو تم میٹنگز کر کے اپنے ایڈوائزر سے جو مشورہ لے کر جو اس کا سبب دریافت کرو وہ نہیں ہے وہ تمہارے دل میں ہے کیا ہے تم نے کچھ کیا ہے برا اس کو بدل لو انسان کا ایک مومن کا دل کہتا رہتا ہے اندر سے کہ اس کو چینج کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے دھیرے دھیرے فیصلے ہو جائیں گے کسی کا مال دبایا ہے زمین ہڑپ کی ہے کسی سے کسی کو دھوکہ دیا ہے ایسے کام کہ تم جانتے ہو اس کو ٹھیک کر لو تمہارے کام اللہ کی طرف سے ہو جائیں گے اور اگر دوسرے اسباب دریافت کر رہے ہو تو حل وہاں ہے ہی نہیں ہے درد کان میں اور تم پیٹ کا علاج کر رہے ہو وہ علاج ہے ہی نہیں ہے پھر سے تمہارے ساتھ وہی وہ ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے تو اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ولو ولان وطق فرن سیاۃۃم ولاد خلنا جنات ولاََََََََََََََََََََََََ مَقام وطورت ونجيل وما ضلبى اللہ فوقيم و منتحتى اور ظُليم اگر اہل کتاب تو اور انجيل ہی کو قائم کرتے اسى کی باتوں پر عمل کرتے اسی سے معلوم ہو جاتا كہ محمد اور قرآن اور اسلام کو ماننا ہے اور وہ مان لیتے اگر ایسا كر لیتے تو اللہ نے فرمايا کہ وہ اپنے نیچے سے اپنے اوپر سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کھاتے لاکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ ان کے لیے کشادگی ہی کوشادگی ہوتی وہ اللہ استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ما اگر وہ راہ راست پر قائم رہتے تو ہم ان کو خوب وافر مقدار میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی وافر مقدار میں پلاتے رہتے ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی پیسے آ سکتے ہیں یہاں سے بھی مجھے نعمت مل سکتی وہ میتق اللہ ہے جاء من امرحی یسرا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے لیکن ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ سب ہماری زبانوں کے چٹخارے بن گئے الفاظ ہیں کس طرح ڈرا جاتا ہے اللہ سے کیسے حیبت کھائی جاتی ہے اللہ سے کیسے امید رکھی جاتی ہے اللہ رب العزت کا کیسا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے ہمیشہ وہ اس دعا میں چھپی ہوئی ہے جو ربانی نے اللہ کے نیک بندوں نے دعا مانگی تھی اور قرآن مجید نے اس کو نقل کیا کہ جب انہوں نے فقائی من نبی انقات علما ربیون کثیر جب ان کو جنگ میں شکست ہوئی تو تھکے ہارے نہیں اور کمزور نہیں ہوئے بلکہ کا ربا فرنظن بنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما وہ اصراف عنافی امرینا جو کاموں میں ہم سے اصراف ہو جاتا ہے ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں اس کو معاف فرما و سب تقداما ہمارے قدموں کو جمع دیجیے وہ مصرنا عال القومل اور کفر کرنے والوں پر ہمیں مدد دیجئے۔ اور قرآن میں وعدہ کریں ان تصبر و تت تھکو لاضر رکم کئی دم تم صبر کرتے رہو تقوہ اختیار کرتے رہو کسی کا قید اور کسی کی چال اور سازش کانسپریسی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تمہیں راہ راست پر قائم رہنا ہوگا اور جس کام کو کرنے جا رہے ہو اس کے لیے منصوبے اور پلاننگ کرنی ہوگی اپنے حالات کو بدلنا ہوگا جس حالت میں رہ رہے ہو اسی ایک حالت میں جیتے جاؤ گے جائزہ نہیں لوگے تو اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ن اللہ اللہ روما بقومن حتیٰ روما بن فسین و اللہ بقومن سو ان فلاں مدلا اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نواز و آخر العمان